سوال ہے کہ عورتوں کا احرام کیسا ہوتا ہے یہ آپ احرام کی دکانوں پہ جائیں گے نا تو یہ لوگ بعض لوگ اسے کرتے ہیں سو فیصد لوگ غلط کام نہیں کرتے تو بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ بیچارے پہلی مرتبہ لوگ جا رہے ہو تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ عورتوں کے احرام کے نام پر اسکارف بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عورتوں کا احرام ہے تو یاد رکھیے کہ اس کو اسکارف کو خرید لینا یا اس کو استعمال کر لینا تو ناجائز نہیں ہے مگر صرف اسی چادر کو احرام کا نام دینا درست نہیں ہے اسی چادر کو آپ احرام کا نام نہیں دے سکتے عورتوں کے لیے جو عام لباس سلے ہوئے ہوتے ہیں عورتیں وہیں لباس پہن سکتی ہے بس فرق کیا ہوتا ہے کہ عورتیں چہرہ نہیں چھپا سکتی ان کو چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے جتنا وضو کی میں دھونے کی مقدار ہے اتنا اس کو چہرہ کھلا رکھنا ہے اور ایسی صورت میں پردہ کیسے ہو تو مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں مردوں کے لیے حکم ہے اعلیٰ حضرت نے غالباً انوار البشارہ میں یا فتح و شریف میں یہ فرمایا کہ یہ تصور کریں کہ عورت کے ہاتھ میں شعر کا بچہ ہے عورت کے ہاتھ میں شعر کا بچہ ہے اگر وہ عورت کی طرف دیکھے گا تو وہ شعر کا بچہ ہے اس مرد کو جھپٹ پڑے گا تو کبھی دیکھے گا کوئی بھی نہیں دیکھے گا تو بس یہ تصور کر لے کہ اگر میں نے عورت کی طرف نظر کی تو مجھ پر شیر کا بچہ جھپٹ جائے گا جو عورت کی گود میں اس وقت موجود ہے تو اگر یہ تصور کر لے گا تو انسان جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا خوف تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے تو اس کو یہ چاہیے ہاں البتہ اگر عورتیں مزید اپنے پردے کے طور پر کچھ ترکیب کرنا چاہیں تو وہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی کارڈ ہاتھ کا پنکھا یا کوئی بکلیٹ وغیرہ ایسی ہو کہ اس کو اس طرح سے آگے سے آڑ بنانے کا چہرہ غیر محرم کو نہ دکھائی دے اس کے چہرے کا پردہ ہو جائے تو یہ اس کے لیے جایا اس لیے کہ کوئی بھی چیز چہرے سے ٹچ یعنی مس یہ منع ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ چہرے کو کہ آگے کوئی آڑ نہیں کر سکتے بعض عورتوں کو آپ وہاں جائیں گے ان تو دیکھیں گے کہ وہ کیپ پی کیپ ٹائپ کے کی ہوتے ہیں اس کے آگے وہ پردہ لٹکا لیتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چہرے پہ کپڑا مس نہیں ہوتا لیکن تیز ہوا وغیرہ میں کپڑا مس ہونا ممکن ہے تو ایسی صورت کے اندر کرکٹ کا ہیلمٹ تو پہن نہیں سکتی. کہ وہ پہن لیں اس کے بعد اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں گے وہ چہرے پہ نہ ہو اس میں بھی پھر وہ ہیلمٹ مس ہوگا تو ایسی صورت ایسی کہ صورت اختیار کرے کہ جو اس کے اپنے لیے بھی آسان ہو اور پردے کا بھی معاملہ ہو جائے کہ کوئی سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جتنا ہلکا پھلکا کوئی ہاتھ کا پنکھا یا کوئی کارڈ یا کوئی رسالہ ہو اس کو استعمال کر لیں اللہ تعالیٰ عالم